تاکہ اللہ انہیں بدلا دے ان کے سب سے بہتر کام کام اور اپنی فضل سے انہیں انعام زیادہ دے اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنت